وکال الزین اور جن لوگوں نے ان کی کہنا مان کے شرک کیا لو ان لنا کر بولیں گے کاش ان لنا کر ایک مرتبہ ہم دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں فن تبرامن ہم ایسی بیزاری کا اظہار کریں تم سے کماتبر منا جیسے آج کے دن تم ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو جیسے تم ہمیں ہم ہم چھوڑ کے جا رہے ہو ہم ایک مردہ دنیا میں چلے جائیں نا تو ہم تمہیں بھی اسی طرح چھوڑ دیں گے کزالک لوگو ایسے ہی ہوگا یوری اللہ اللہ انہیں دکھائے گا امال ان کے امال حسرات نالئین شدید خواہش شدید امید جو پوری نہ ہونے والی وہ ہو حسرت وہ ان کے دلوں میں ہوگی وہ ماہم بخارجین خارجین النار اور وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے خارجین سے پہلے جو بال آئے ہیں نا یہ تاکید کے لیے وہ ماہوں بے خارجین ہر گز نہیں نکلیں گے وہ ماہم بے خارجین کبھی بھی خارج نہیں ہوں گے من انار جہنم سے باقی